صورت النبا مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اور پاک کے ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر سیونٹی ایٹ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر اسی ہے اس میں چالیس آیتیں اور دو رکو ہیں نبا عربی میں خبر کو کہتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی خبر کو بیان کیا گیا اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نبا ہے کیونکہ مکی صورت ہے اور یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں جنت اور جہنم کا ذکر زیادہ ہے کیونکہ یہ چیزیں دل کو نرم کرنے والی ہیں اور جب ابتدائی اسلام میں کافروں کی سختیاں تھیں تو کافروں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان چیزوں کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا جہنم اور قیامت کی ہولناکیوں کا موت کی ہولناکیوں کا اور آج بھی جن لوگوں کے دلوں پر سختی ہے یہ صورتیں ان کے دلوں کی سختی کو دور کرنے والی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا عم کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں عن نبا الا ایک بڑی خبر کے بارے میں الدی ہومفی مختلف وہ قیامت کی خبر جس کے بارے میں وہ مختلف ہیں کافروں نے جب یہ سنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو یہ سارے جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے سوالات کرنے لگے کسی سوچے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے تو کسی نے کہا کہ آپ ہڈیوں کی بات کرتے ہیں بعد تو ایسے ہوں گے کہ جو مٹی میں مل جائیں گے مٹی بن جائیں گے تو کسی نے کہا کوئی جل جائے گا پھر کسی نے کہا کسی کو شیر و درندہ گیا اس طرح وہ سوالات کر کر کے آپس میں ہی وہ قیامت کا انکار کر رہے تھے کل سیام یقینا ان قریب وہ قیامت کو جان لیں گے سم کلونا پھر یقیناً ان قریب وہ جان لیں گے الم نہ جال اور کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اب اللہ تعالی کی قدرت کا ذکر ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے جو رب اس پر قادر ہے کہ وہ اتنی اتنی نعمتیں دے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے ول جا اوتادا اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخے نہ بنایا کیلے نہ بنایا جیسے کسی کے اندر کیل گاڑی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کیل کا کچھ حصہ اندر ہوتا ہے اور تھوڑا سا حصہ جسے ہم سر کہتے ہیں ہیڈ کہتے ہیں وہ کیل کا باہر ہوتا ہے اسی طرح یہ سمجھیے جس قدر پہاڑ اوپر ہیں تو یہ اوپر کا حصہ بھی ان کا ہے اور زمین کے اندر بھی پہاڑوں کی جڑیں ہیں وہ خلق نا اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا وجالنا نو محکم اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اگر نیند نہ ہوتی تو تم چند دنوں کی محنت کے بعد ہمیشہ کے لیے ہو جاتے وجالنا لئی لباسا اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا کہ رات چھا جاتی ہے اور اس وقت وہ ماحول ہے کہ چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر لے رات کا ماحول سکون کا ماحول ہے اس میں نیند اچھی آتی ہے وجہ نہارا معاشا اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا روزی کا ذریعہ بنایا اس لیے آج پوری دنیا کے اندر اکثر کاروبار دن ہی میں ہوتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط امارتیں بنائی یعنی سات مضبوط آسمان بنائیں وَجَعَلْنَا سِغَاجًا وَحَّاجًا اور ہم نے روشن چمکتا ہوا چراغ تمہارے لئے بنایا یعنی سورج کو وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِغَاطِ مَا أَن سَجَّاجًا سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ پانی بخارات بن کر اوپر اڑتا ہے پھر یہی بارش بن کر نیچے آتا ہے سوال یہ ہے کہ پانی بخارات بنتا کیسے ہے جس سورج کی گرمی کی وجہ سے یہ بخارات بنتا ہے یہ سورج کس نے پیدا کیا اس سورج کو گرمی کس نے دی اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کئی کئی سالوں تک بارش بند ہو جاتی ہے تو چلیں بخارات بن کر پانی اوپر اسٹور ہو جاتا ہے اس اوپر اسٹور شدہ پانی کو نیچے لانے والا کون ہے وہ انل موتی ما ان سجا جا اور ہم نے بادلوں سے موسلا دھار پانی کو نازل کیا و نباتن تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے اناج اور پیداوار نکالے ن پودے درخت پیداوار وجن ناتن اور تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے گھنے باغات پیدا کریں ان یومل فصل کا نا می بے شک فیصلے کا دن ضرور مقرر دن ہے وہ جو مقرر کیا گیا ٹھہرا ہوا وقت ہے اسی پر قیامت آئے گی یوم یون فخ سور جس دن سور پھونکی جائے گی فتح افوا جا تو تم گرو در گرو ہو کر آ جاؤ گے وفتحت السماء حتیث سما اور آسمان کھول دیے جائیں گے پھر وہ دروازے بن جائیں گے وہ سئی غل جانت اور پہاڑ چلائے جائیں گے جب پہلی سورخوں کی جائے گی تو پہلے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور فرشتے زمین کی طرف اتریں گے اور پھر وہ آسمان تباہ ہو جائے گا پھر دوسرے آسمان کے فرشتے نیچے اتریں گے پھر وہ آسمان بھی تباہ ہوگا اس طریقے سے تمام آسمان وہ فنا ہو جائیں گے اور پھر زمین بھی فنا کی طرف جائے گی اور قیامت واقع ہوگی اور پہاڑوں کا جہاں تک تعلق ہے فرما پہاڑ وہ پہلے ریت کا ڈھیر بنیں گے اور پھر یہ بہنا شروع ہوں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا میں ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے لیکن یہ اس قدر تیزی کے ساتھ ہوگا اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور ایک لمحے میں آپ نے دیکھا اور ایک لمحے میں وہ غائب ہو گئی تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا وہ نگاہ کا دھوکا ہے تو پہاڑ کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا پہاڑ غائب ہو جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہماری نگاہوں کا دھوکا تھا یہاں تو پہاڑوں کا پہ کوئی وجود ہی نہ تھا وہ سوگیر جبا اور پہاڑ چلائے جائیں گے فکانت پس وہ پہاڑ نگاہوں کا دھوکا بن جائیں گے جیسے ریگستان میں روشنی کے ریفلیکشن کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے دور کے پانی کی جھیل ہے یا تالاب ہے لیکن جب مسافر قریب جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کا دھوکا ہے تو اسی طرح یہ پہاڑوں کے متعلق سوچیں گے کہ ابھی پہاڑ تھا اور غائب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہماری نگاہوں کا دھوکہ ہے یہاں کوئی پہاڑ نہیں تھا ان جہاں سودا اور جہنم تاک میں ہے لاغین مآبا کس کا انتظار کر رہی کس کی تاک میں ہے تاوین سرکش گناگاروں کی تاک میں ہے مآبا کی جہنم ان لوگوں کا ٹھکانا ہے لابسی نفیح آب وہ اس جہنم میں مدتوں رہیں گے اگر ایمان پر خاتمہ ہوا لیکن گار ہے تو مدتوں رہے گا اور اگر کفر پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا لا یزو خون فیحا بردوں شواب وہ جہنم میں نہ تو ٹھنڈک کا مزہ لیں گے اور نہ ہی کسی پینے والی چیز کا وہ مزہ لیں گے اللہ حمی مئو غصہ قو چہنم میں تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے تو حمیما گرم کھولتا ہوا پانی ہے وہ اور گرم کھولتا ہوا جہن نمیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا جزاء او وفا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے عالی حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر ترجمہ کیا جیسے کو تیسا بدلا جزاء او پورا پورا بدلا دیا جائے گا انہم ہم کانو لا یار جو نا بے شک یہ وہ لوگ تھے کہ جو حساب کی امید نہ رکھتے تھے کبھی انہوں نے اس طرح سوچا ہی نہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب دینا ہے وہ کزبو بھی خوب ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا کل شعیم آئی ناہو اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں لکھ رکھا ہے ناما مال میں ان کی ہر سوچ ہر خیال ہر گفتگو ہر عمل لکھا ہوا ہے فضو پس ان سے فرمایا جائے گا اب جہن نم کا مزا چکھو فلن نزی دکم اللہ بس ہم تم پر صرف اور صرف عذاب میں اضافہ کریں گے